دیو دیو و مجدد شاہ کی محمد احتر علی کی اشار در درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں دو تین روز سے اللہ تعالیٰ دل میں ایک مضمون نئے مشرین کی جوتیوں کے سبق ڈالتے ہیں کہ مومن کا دل اس قدر قیمتی ہے اس قدر قیمتی قیمتی ہے عموماً <متحد> میں دوستوں سے کہا رات کو ایشو کی نماز کے بعد ہم جہاں مجلس کے لے آ رہے تھے آپ سے چاند مضمون تھا چاند پندرہویں شب کا ساتھ تقریباً ہی ہوتا ہے وہ اور اس کا رنگ در تھا, تھا تو اس کو دیکھ کے دل میں یہ خیال ہوا کہ یہ چاند اور سورج اور زمین اور ستارے اور آسمان اور ساری مخلوقات ہزاروں برس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہیں ہزاروں برس سے معلوم کب کس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو قائم کرنا ہزاروں برس پہ اور اس کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے یہ کوئی رحمی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ سب کچھ ہے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں اور سب مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ات... کہہ آ جاؤ ہماری طرف چاہے خوشی سے اور نہیں تو کراس سے یعنی کہ آنا تو پڑے گا ہم تمہارے رب ہیں ہم, ہم تمہارے خالق ہیں ہم تمہارے مالک ہیں تو سب مخلوقات نے عرض کیا کہ کہیں عطع نہ تارے ہم بخوشی اس طور پر غلامی کو قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سورج چاند ستارے سب اللہ تعالیٰ کی یہ تعداد مشغول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا سورج کو حکم دیا کتنی حرارت کتنی روشنی پہنچانی کس دائرے میں تیرنا ہے اور اپنے محور پہ کتنے عرصے میں تیرنا ہے کتنا عرصے میں گھومنا ہے ایسے ہی یہ چاند چاند جو ہے یہ ماحوسال بناتا ہے اور اپنے دائرے میں ایک ہی دائرے میں تیر رہا ہے اس دائرے میں اس کو اللہ نے حکم کیا ذرا برابر ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ورنہ سارا نظام بگڑ جائے گا اور نہ ہی وقت کے اندر کوئی ادھر ادھر کرتا ہے اسی طرح سے سورج ہے وہ اپنے دائرے میں تیر رہا ہے ایک دشا برابر ادھر سے ادھر نہیں ہوتا اگر ایک درا اپنے دائرے سے ہٹ جائے گا تو اس کے وقت میں بھی تبدیل آ جا جائے گی جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج آج جس دن سورج ٹول ہوا اگلے سال ٹھیک اسی وقت سورج ٹول ہوگا ٹھیک اسی وقت برس تھا برس سے یہ نظام چل رہا ہے دراصا ادھر ادھر نہیں ہوتا یہ سورج چاند ہے یہ اللہ تعالی کی اطاعت کر رہے ہیں لیکن ان کا مقصود کیا ہے ان کا مقصود خدمت انسانی ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے خدمت انسانی کے لیے ان کے مختلف کام جیسے سورج کا حرارت پہنچانا اور روشنی پہنچانا حرارت سے اللہ پکتا ہے حرارت سے زندگی قائم ہے زمین پر اور حرارت سے پانی بخارات بن کر اٹھتا ہے بادل بنتا ہے بارش برستی ہے اور دیگر بہت سے کام سورج کے دن میں ہے یہ سب خدمت انسانی اور خدمت انسانی ہزاروں برس سے انجام دے رہا ہے اللہ کی تعار کر رہا ہے ایسے ہی چاند ہے یہ باروں سال بنا رہا ہے انسان کی خدمت کر رہا ہے اور اس سے سب سمندر کا مرد و جذری ہے مہینوں کا حساب ہے سالوں کا حساب ہے یہ, یہ بھی خدمت انسانی ہے کیونکہ سمندر کا مد نظر بھی انسانی خدمت ہی ہے اس سے بہت سے کام ہوتے ہیں غلط یہ کہ جتنی مخلوقات ہے وہ اس کا مزد ہے جیسا کہ علی کے میں ہے ان دنیا خود قدر کو ان نکم خود تم اس سارے کے سارے مخلوق اس کا کیا ہے خدمت انسان اور جس دن قیامت آ جائے گی تو یہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے جیسے اڈن تھے یہ عدم ہو جائیں گے اللہ نے ان کو عدم سے وجود عطا فرمایا پہلے تھے ہی نہیں ان کا ماتا بھی نہیں تھا اور اللہ نے اپنے حکم کم کے ذریعے سے ان کا ماتا بھی پیدا فرمایا ان کو وجود بخشا قیامت کے بعد یہ سب قیامت میں یہ سب فلاں ہو جائیں گے اور ان کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا باقی کیا رہے گا اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہیں گے لیکن مخلوقات میں کون باقی رہے گا انسان اور جنات اور باقی جانور بھی ایک دفعہ زندہ کیے جائیں گے لیکن ان کو آپس میں ایک دوسرے پہ جو دنیا میں ظلم کیا ہوگا اس کا بدلا دے کر ان کو بھی فنا کر جائیں گے وہ بھی جی ادب میں چلے جائیں گے ہر انسان اور چند جانوروں کے سیوا جن کا قرآن و حدیث سے سازت ہے چند جانور جو وہ جنت میں جائیں گے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ساری مخلوقات جو ہے اس کا مقصد خدمت انسانی ہے اور انسان کا مقصد کیا ہے آخرت اللہ کی رضا اللہ کو لاز جب تک اس مومن کے یہ سمجھ لیجیے کہ حاجی سے پہی, ان کو رزا بٹھائی یا آپ ادھر ساتھ بیٹھ جائیے جب تک جو یہ حجی سے بات رہے کہ جب تک کہ ایک انسان یہ اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو یہ کائنات قائم رہیں گی قیامت نہیں آئے گی تو یہ مومن کا مومن جو ہے اس کا چھ فٹ کا جسم بھی نہیں بلکہ اس کے اندر جو پاؤ جیڑ پاؤں کا دل ہے اس دل کے اندر جو اللہ اللہ امداد ہے اللہ کی محبت ہے کلمہ ہے اس کے ایک جیڑ پاؤ کے دل کی وجہ سے اس ساری کائنات کا نظام کا ہے تو مومن کا دل اس قدر قیمتی ہے اس کا دل اس قدر قیمتی ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں زمین و آسمان اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اس ایک, ایک دل جب تک کیونکہ جب تک ایک دل بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا ایک دل بھی ایمان والا ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی زمین و آسمان قائم رہے گے اور اس کا نظام چلتا رہے گا تو ایک دل مومن کا کس قدر سنگتے ہیں کہ ایک کو قائد صاحب نے فرمایا سنب کہیں سنب کونوں مقام ہے جو نہ رکھی جا سکی ہے غلط دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل اور ایک گروہ فرماتے ہیں کبھی کبھی تو اس ایک مشتخاب پہ مشتق یہ دل کبھی کبھی تو اس ایک مشتق کے قلع تباہ کرتے ہوئے ہفت آسمان گزرے اس لیے اللہ والوں کا پل اتنا وسیع ہوتا ہے کہ ان کے قلب کے اندر وہ دولت ہے جس دولت کی نسبت سے تمام کائنات قائم ہے ہزاروں دل ہوں لاکھوں دل ہوں یا ایک ہی دل کیوں نہ ہو وہ ایک دل جب تک تاخیر ہے قلب والا اللہ اللہ کہنے والا اس وقت تک پورا نظام کائنات قائم ہے دوستوں سے عرض کیا میں نے اس وقت کے چاند سے پوچھو کہ تم کو اس ہزاروں برس کی اطاعت کا کیا ملے گا جب کہ تم گناہ بھی نہیں کرتے تمہارے اندر تقاضا معاشیت کی نہیں اتاعات ہی اتاعات ہے اس کے باوجود تم کو اس, اس ہزاروں برس کی اطاعت کا یا سورج کو ہزاروں برس کی اطاعت کا یا آسمان اور دوسری مخلوقات کو ہزاروں برس کی اطاعت کا کیا ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا جواب آئے گا کچھ بھی نہیں ملے گا آدم تھے پھر ادم ہو گئے لیکن یہ انسان وہ مومن ہے جو ساٹھ ستر برس کی زندگی میں ٹوٹی ٹوچی بھی اگر اللہ کی عبادت کر لے اللہ کی تعداد کر لے اپنے گناہوں پر معافی مانگتا رہے ندامت سے رہے اکڑے نہیں ناز نہ کرے استفاد پوند کرتا رہے اس ٹوٹی ٹوٹی عبادت پر بھی سوال مشکل سے ساٹھ ستر برس کی عبادت پر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اتنے بڑے بڑے نامات چھوٹی چھوٹی عبادتوں یہ ہے مومن کی فلم تو ہم اپنی قدر شناسی کریں اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا پہلے انسان بنایا پھر ایمان عطا فرمایا, اس کی ہم قدر کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت کامیاب سے نواز درد و غم تھرا دونوں جہاں سے کم ہیں اس عنوان سے بھی اس مضمون کی کچھ تبدیل ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی کی محبت کا کی اس قدر قیمتی ہے ٹھیک ہاں بھی حاصل ہوئی کہ وہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا خرد ان کو حاصل ہوا سکول شام رہنا نصیب ہوا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں وہ ان ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ان کا پیٹ گواہی دیتا ہے کہ جو حضرت والا کی صحبت میں جو رہتے تھے تو خود بخود ہی ایسے انوارات اور ایسی تجلیات خادثہ کا احساس کا تھا کہ جو رش کے سدھا بیان تھا حضرت کی ثبوت میں حضرت کی خاموشی میں بھی ہم حضرت کو دیکھتے رہتے تھے اور دل میں اللہ ہی اللہ پاتے تھے کیا کہیں اس لذت کو اس قربت کو الفاظ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں کیسے بیان کرے چنکی دوست یہاں آئے ہوئے تھے ہو دوپہرے میں ملاقات کے لیے تو سے یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ صحبت جو ہے اس کا کوئی بدل نہیں کوئی بدل نہیں صحبت اہل اللہ صحبت بد بھی ہے اس کا بھی کوئی بد دیکھا جائے تو کوئی بدل نہیں اچھے اچھے لوگ اس میں خراب ہو جاتے ہیں بڑے بڑے متفقی پرندگاہ ماحول کی نظر ہو کے خراب ہو جاتے اتنی ہیں صحبت کتنی اہم چیز ہے اگر صحبت بد ہوگی انسان بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا اور صحبت نیک ہوگی تو نیک سے نیک کر ہوتا چلا جائے گا صحبت کا کوئی بدل نہیں دوستوں نہ مدرسہ اچھا, نہ کتابیں اس کو اسی کو جب پڑے گا آتی رہے منتظر فرماتے ہیں نہ کتابوں سے نہ رازوں سے نظر سے پڑے گا نیند کو تر بزرگوں کسی نظر سے میری رو میرے سے کم نہیں میرا سکو دے میری روبائد خدا کا نفس مکا سے کم نہیں یاد ہے مکار سے کم نہیں وپاک ایسے وفا کی تاریخی سنی ای وفا کس کو کہتے میرے مرشد رحمت اللہ ہے لیکن تشہیر یہ فرمائی اہل وفاق ہے جو دل اللہ دل بنانے والے کو اپنا دل دیکھ دل بنانے والے کو اہل دل آکس کے حق حفرا دل دہد دل دہدا کے دلرا دل آکس کے حفرہ اور اللہ تعالی کو اپنا دل دے دیا اور اپنی تاریخ خواہشات قربان کر دی اور غلامی کا تو اپنی گردن میں دے دیا بس اب جہاں جہاں مالے کے دو جہاں لے کے چل رہا ہے جیسے ایک کتے کی لگام تھانے ہوئے ہے کوئی وہ اس کو جہاں لے جانا چاہتا ہے وہاں لے کے جاتا ہے بس ایسے ہی وہ غلام کی طرح وہ برسرم پر گردن دیتا ہوں مورے برسرو پر گردن مانے دیتا ہوں بس وہ اللہ کی غلامی کی زندگی میں بندے ہوئے ہیں تو وہ اپنا دل اپنی خواہشات اپنی سب کچھ اللہ پر قربان کر دیتی عطا کی اپنی عزت اپنا جان و مال اپنے وایاب بھی اللہ پر فدا کر دیتے ہیں تو اہل دل وہ ہے اہل وفا وہ ہے جس نے اپنا دل اللہ پر فدا کر لیا کو متا سے کم نہیں اہل وفا کبیا شان سے کم نہیں کا ارے باپویا تبدیشان سے کم نہیں یاد خدا کمر نفت کو گو متا سے کم نہیں یاد خدا نا سے کم نہیں سے مسا سے تبدیش نہیں آتا کن بیا جہ نہیں رو رے آباد ان کے حضور میرے زب لزنیا لز بیا کم نہیں ان کے بات کم نہیں میرے آسو سے کم نہیں دے سانیا لسلو بیان سے کم نہیں دے سانیا لسلو بیان سے کم نہیں دام ن پا پر میرے تینہ ہے تازے پیسری دام نی ہے یہی معلوم ہوتا ہے دامن فقر میں میرے پنہا ہے تازے یہ میرے دامن میں کوئی دولت پوشیدہ ہے دولت چھپی ہوئی ہے اور وہ تازہ کیسری ہے مگر ایسا نہیں حرم نے فرمایا کہ اس میں اس کا مطلب اصل یہ ہے کہ دامن فقر میں میرے پنہا ہے تازے کیسری یعنی تاجر تاز کی جیسی بہت ہی قیمتی شہر وہ میری دامن کی دولت میں تنہا ہو گئی چھپ گئی گم ہو گئی وہ اتنا بے حقیقت ہو گیا دامن میرے فخر میں دامن فخر کیا ہے اللہ کو یاد کرنا اللہ کی یاد میں جو اللہ والا مست ہے اور دنیا سے بے روپتی ہے اگر ہاتھ میں دنیا ہے لیکن دنیا دل میں نہیں ہے وہ اللہ والا ہے وہ ظاہر ہے تو ایسے ایسے اللہ والے کے دامن میں بظاہر تو دامن فخر ہے اس کے پاس مال و اس نہیں ہے شرط نہیں ہے اور وہ اللہ کی یاد میں مست ہے لیکن اس کے دعوت میں تازہ تیسری بھی اتنا بے حقیقت ہو گیا کہ وہ بھی گم ہو گیا کہیں یہ حضرت کی تشریح اگر وہ حضرت کے الفاظ میں مل جائے کسی کو حضرت کے الفاظ کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اگر مل جائے تو ہمیں بتائیے مجالے سے میر میں دام پارے میرے پناہ تاج سری دامن پارے میرے پینا تاج سری ذرا ہے سر کوم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں سر تو ہم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں پانی آب میں بھی کو بر بس میں جی گل کو بر میں لیکن ہماری آئی رب میں نے ہاتھ کم نہیں لیکن آ تمہیں آئی کاجی سے راتل دل یعنی آ رہے آج پان کائیں کھولنے والا کھولنے والا دے دل یعنی آ برا ہے جب راجے میں ہاتھ نہیں برے گرا ہے جب راجے میں ہاتھ نہیں کال دیر کر دے یامیا پام داسی دیر بس یا می وہی بات نہ ساٹھ اہتر की کی زندگی اللہ پر ہدا کر دی اگر टूटे ٹوٹے بھی رہے گے پڑھتے رہے تو بھی لیکن معافی مانگتے رہے ندامت سے رہے نیاز سے رہے ناز سے نہ رہے بس پھر یہ جس کو فرما ہے کہ نازشاہ کم ہے بڑے بڑے انعامات دلانے میری ندام یعنی نزام آتے رہنے سے تکبر سے پاک رہتا ہے تکبر نہیں آنے سے. ندامت رہے ہر وقت اپنی عبادت پر بھی ندامت کرے کہ اللہ جیسا آپ کا حق تھا عبادت کا ہم وہ ادا نہیں کر سکے ہر عبادت پہ کتنی عالی شان عبادت ہو جائے کتنی قیدیات آ جائیں لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ کیسیات پر نجات نہیں ہے کیسیات پر نجات نہیں ہے نجات کیسیات محمود ہیں مقصود نہیں حضرت نہیں کیسیات پر نجات نہیں ہوگی کہ تو شیطان بھی ڈال دیتا ہے وہ سارے شیطان بھی ڈال دیتا ہے اور نماز پڑھ لی کوئی تلاوت کر لی تھی کوئی عبادت کر لیا دل میں ڈال دیا آج تو بڑی شاندار عبادت ہو گئی یا زیادہ رو لیے تو دل میں ڈال دیا آج تو تم رو لیے کام بن گیا تمہارا اور باہر نکلے ادھر جانور کی طرح نظر مار دی ادھر جانور کی طرح نظر مار دی اور معلوم بھی نہیں کہ ہمارا سارا خزانہ جو کمایا تھا ہم نے جو نور کمایا تھا سب کا سب ضائع کر دیا پھر تکبر ڈال دیا کہ آج تو بہت رولی ہے بات تو بہت پہنچے ہوئے ہو گئے یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے ندامت رہے ہمیشہ اپنے گناہوں پر اپنی خطاؤں پر بھی ندامت رہے حتیٰ کہ اطار اور عبادت پر بھی ندامت رہے جیسا تھا ساتھ ہمیشہ نہیں کر سکے میری ندارتے رہی کزر پاس بام جھی میری ندام کزر دے پاس بام جی جانی یعنی میرا گیا کم نہیں پاپ پر جیسے مگر ہونا پل اہلے پاپل گونا مگر کہتے مچھی جی یعنی اہل سات کا گناہ کھائی نہیں پڑتا پر کے اوپر استعمال ہوتا ہے جیسے مکھی بیٹری اڑاتی ہے معمولی سمجھتے ہیں نفام پہلے نفام گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں اور حضرت حضرتانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہی یہ بعض اوقات سبب کفر ہو جاتا ہے گناہ کو معمولی سمجھنا تو معمولی سمجھتے سمجھتے سوگائے جو ہے قبائل میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پھر قبائل جو ہے وہ کف میں تبدیل ہو سکتے ہیں اس لیے گناہ کو معمولی نہ سمجھیں نہ کسی کو آپ جیسے جی جے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نام کو دیکھا تو کیا غذا ہو گیا ہمارے پیچھے جو ڈلی پھرتے ہیں نلیا ندیا دیکھی کو لیا اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں ڈالے توں نے دیکھ لیا کیسے نلیا ندیا سب کچھ تو تم نے لے لیا خدا اور رسول کی نافرمانی کا کر لے بھی لے لیا آنکھوں کے دن آکار کا تون لے, لے لیا اور اللہ کے رسول کی لانت کے لے, لے لیا تو کیا چار کیا, کیا نہ لیا تھی سارے سارے کا سارا عذاب مول لیا اس طرح کے ہم نے دیکھی کو لیا جی جی مگر کر اہلِ پر گونا جیسے مدد ہونا سر مومن کے دل سے ہر گونا کوہ گرا سے کم نہیں کوہ گرا یعنی بہت بھاری باری مومن کے دل سے معمولی سی بھی خطا ہو جاتی ہے جو اللہ کے عاشقین ہوتے ہیں وہ خطا تو دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے ذرا ذرہ, ذرہ برابر تفلت ہو جاتی ہے بحبت ہو جاتی ہے غیر حاضر ہو جاتا ہے دل ذرہ بھی تو ان کا، ان کا دل دردنے لگتا ہے قوف سے کاپنے لگتے ہیں پیلے پڑ جاتے ہیں اور عالمی نے فرمایا گیا گھر اللہ والوں کے دل کے گلستان سے ایک ٹکا بھی کم ہو جاتا ہے تو ان پر ہزاروں گم ٹو پڑتے ہیں پاپر کونا جیسے مدد ہونا تر مومن کے دل پہ ہر کوئے کی کم نہیں مومن کے در دے ہر گنا کو اکثر خدا گو ہے سن رندوں کی آداریاں گود سنگ ان کا شیکر دل بیچ کر لو میا تم نہیں ان کا شیکر دل بیچ کرو میں خوش ہوں گے دنوں کی آدریاں اکثر با کو گاریاں اکثر با کو ان کا شیکر کا دل وی ہے کلو بیا ہے تم نہیں ان کا شیکر کا دل وی ہے سے کم نہیں میری زبان حالی میرے ویاس کم نہیں میرا سکون تیرے میری زبات کم نہیں یادہ نس کو نہیں یاد پودا سچ کو نہیں کا بولیا تب سے جانا سے کم نہیں بوجیا تو جانا چند دان اللہ تعالی اللہ کو اپنی قدر شناسی عطا فرمائے لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے کو سب سے کم تر جاننا جیسا کہ حضرت نے فرما دیا کہ میرا نیاز بھی نازے شہاں سے کم ہے اپنے آپ کو سب سے کم تر جو سمجھے گا اس سے سب سے زیادہ اس کی قیمت اللہ کے یہاں بڑھ جائے گی اور حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے میرے مشدد نے نقل فرمایا کہ جب بندہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اللہ کی نظر میں وہ برا ہو جاتا ہے اور جو اپنی نظر میں برا ہوتا ہے اپنے اعمال کو حقیر جاتا ہے اپنے آپ کو حقیر جاتا ہے اللہ کے یہاں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے جیسا کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰوں کے بارے میں ہم نے حضرت سے سنا کہ ایک دفعہ جبرائیل بلے خلاف وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے وہاں سے حضرت اگر تکلی رضی اللہ تعالیٰ گزرے تو علیہ نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابوظر یہ ابوظر ہے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کو تاضر ہوا اور پوچھا کہ آپ ان کو کیسے جانتے آپ تو آسمان والے ہیں اور یہ زمین والے ہیں تو انہوں نے, انہوں نے یہ فرمایا حضب علیہ السلام نے کہ ہمارے ہاں زمین والوں سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں ہار ہارا اشروئنا من شہرت یوئندوں میں کہ ہمارے ہاں زیادہ شہرت رکھتے ہیں آسمانوں میں فرشتوں میں ان کا چرچا ہے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت ہونا مذاق کہ کیا وجہ ہے ان کی شہرت کی آسمانوں میں شہرت کی تو کیا, کیا کیا رسول اللہ جس سے بھی نقصی یہ اپنے آپ کو سب سے کم تر جانتے ہیں اپنے آپ کو اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود اتنے اللہ والے ہونے کے باوجود اپنے کو سب سے کم تر جانتے ہیں اسی اور دوسری وجہ یہ بھی بیان یہ کثرتی تلاوت ہے اللہ ہو رہا اللہ حسمت لمبی ولم جڑے کلو کو یعنی سور افراد کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں اسی لیے ہمارے مزرگوں نے سب سے زیادہ اس کی اس بات پر توجہ ہے کہ اپنے نفس کو ہم مٹا دیں اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھیں اور تکبر اور وجود کی جو بیماری ہے حضرت نے فرمایا کہ یہ ایک ایٹم بم ہے ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو ہمارے ایک امار کو اس طرح ایٹم بم زمین پہ گراتے ہیں تو وہ سب زمین بہت دور دور تک کا علاقہ بنجر اور بے آباد جل جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے بنجر ہو جاتا ہے بے آباد ہو جاتا ہے اور اس پر کوئی چیز برسوں نہیں ہوتی تو اس طرح سے یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ پسند اور جب کی بیماری ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس شخص کے دل میں گائے برابر تک ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی پائے گا اسی لئے ہمارے بزرگوں نے اپنے اوپر بھی سب سے زیادہ محنت اسی بات کی تھی اور اپنے احباب اور سازمین پر بھی یہی یہی محنت کی کہ تکبر اور رجوع کو مٹا دیا جائے کیونکہ یہ شیطانی مرد ہے یہی مرد شیطان کی مردوبدیت کا سبب بنا ہے شیطان نے تکبر کیا قباد و ستب انکار کیا اور تکبر کیا اس مرد نے اس کو اللہ کے دربار سے محدود کر کے نکال دیا ہمیشہ کے لیے دلیل کر دیا گیا اس لیے یہ مرض ہے یہ جی بہت خطرناک ہے مولانا شاہ محمد صاحب فرماتے ہیں کچھ ہونا میرا ضلع و قوار کا سبب ہے یہ ہے میرا اعتبار کہ میں کچھ بھی نہیں دوستوں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اپنے آپ کو ہر وقت ناخوش رکھنا ہے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے اور اپنی نیکیوں کو برباد کرنا ہے اس لیے سب ہم سب اس بات کو خوب توجہ دیں کہ ہمارے اندر تکبر اور جم کا جو مرض جس کے اندر بھی ہے چھپا ہوا بھی ہوتا ہے بعض کو احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر تکبر ہے تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق کرے کیونکہ اللہ والے جو ہے اس مرض کو پہچان لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی بزرگ کے اجازت یافتہ ہوتے ہیں ان بزرگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو تدابیر ادھام کرتے ہیں وہ اپنے بزرگوں سے زیادہ تیار کرتے اور اپنے بزرگوں سے اجازت زیادہ تیار کروتے بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے کہ وہ اس کو محسوس کر لیتے ہیں اس آدمی میں ہے اس کا علاج کر دیتے ہیں اور اس طرح حضرت نے فرمایا کہ جس طرح کوئی ڈاکٹر ہو کو اور سرجن بھی ہو پتھری نکالتا ہو اگر روزانہ دس مریضوں کی پتری نکالتا ہے لیکن اگر اس کو خود پتھری ہو جائے گی تو اپنی پتری خود نہیں کہا سکے تو مبلم بھی ہو مقرر بھی ہو معلم بھی ہو کوئی بھی ہو اگر اس کے اندر جو امراض ہیں وہ دوسروں کو تربیت دینے سے اس کے امراض نہیں جاتے بلکہ اس کو خود بھی اپنے کسی مربی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے امراض کا وہ بھی علاج کرتا رہے تو اس لیے مولانا شاہ محمد نمبر صاحب نے فرمایا کچھ بولنا میرا دل تو خاری کا سبب ہے یہ مومن کی شان نہیں ہے مومن کی شانتی یہی ہے عزیز عزیز عزیز عزیز کافی، مومنین کے ساتھ انتہائی تبادوں کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی شان ہی یہی ہے اپنے آپ کو کندھے جھکا کر چلنا بلا تمشی فیمر اکڑ کر زمین پر مت چلو یہ سب کائنات اللہ کی ہے ہماری نہیں ہے ہم ان کے غلام ہیں غلاموں کی طرح چلو غلام کندھے جھکا کر چلتا ہے سینہ اکڑ کر اکڑا کرنے چلتا کچھ ہونا میرا دل تو سبب ہے یہ ہے میرا جہزاد کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں دل سے یا دل سے و نام ہے دل کی توازوں کا دل میں یہ نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لے پٹی ہوئی چپل پہن لے کمر کو گول کر کے رکھے ہر وقت یعنی کمر کو سیدھی بھی رکھے اور ہم نے یہ لگایا ہے یہاں سے بیٹھنا پڑتا ہے کمر سے وہ تکلیف ہے یہاں تو بات ہوتا ایسے محسوس ہوتا ہے لیکن یہ, یہ تواز کے خلاف نہیں ہے تواز یہ ہے آپ کسی قدر اپنے آپ کو جسے نرم کر کے رکھے خصوصاً بڑوں کے سامنے یہ تو ٹھیک ہے لیکن تواز و خصوص میں نام ہے دل کی توازوں کا دل میں اپنے آپ کو سب سے کم تر خرچہ تو, تو اس کو اس پر محنت ہونی چاہیے اور کسی جب تک یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر ڈاکٹر کو بھی دوسرے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح کوئی ماڈلنگ بھی ہو جائے کوئی استاد بھی ہو جائے کوئی کتنا بھی عالم فاضل ہو جائے اس کو کسی میں کسی مرغی کی ضرورت ہے اپنے ان اخلاق وزیرہ کے صفائی کی اور اخلاق حامی کے حصول کی اور دنیا سے زیر وقت کی اور فکر آخرت کی ایک اسی مرغی کے زیر تربیت سائرہ سائے حاصل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توحر مشید ہو اللہ تو کر لیجیے ہمارے بعض دوست بیمار ہیں اور بعض لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں بعض لوگ حصول رشتے حلال کے لیے جستجو کر رہے ہیں بعض لوگ رشتوں کے لیے جستجو کر رہے ہیں اللہ پاک سب کی مرادوں کو پورا فرما دے سب کی جائز مرادوں کو اللہ پاک اپنے کرم سے <سلام> اپنے فرانے جائز سے اللہ عطا فرما دے جائز مرادوں کو پورا فرما دے بیماروں کو صحتیاب فرما دے اللہ رض کی تنگی میں جو مبت اللہ کے رشتے خوب بڑپا فرما دے خوش آسان حلال قطر فرما دے اور اللہ جو حصول حلال کے لیے کوشش کر رہے ہیں بطابوں کو حرام سے بچا کر حلال نصیب فرماتے اپنے خزان حضیب سے اللہ جس کے دروازے کھول دے اور بیماروں کو صرکام آ جائے گا مستمل ہڑتا فرما دے ہمارے موسیق دان برکات ہز پر ہیں اور وہاں بھی ان کو کچھ کھانسی اور بخار اور روک بھی ہے اللہ پاکوں کو صحت کام ناجدہ مستمل عطا فرما اللہ تعالیٰ ان کی حیات نے باقوب کو فرما دے اور ہمارے والا کی شاہجادی صاحبہ بھی بی بیمار ہیں بنگلہ بی بی بی بی بی دیش میں اللہ پاکوں کو بھی صحت کام ناجدہ مستمل عطا فرمایا اللہ تعالیٰ میرے محدود رحمت اللہ علیہ اور مشددہ سب پر اے اللہ کروڑ رحمت نازل فرما اللہ کروڑ و رحمت نازل فرما سلامتی نازل فرما سلام اے اللہ خان تمام خاندان والوں کو بھی اللہ آصف نصیب فرما سلامتی نصیب فرما اے اللہ ایمان ترتی نصیب فرما سارے ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ ہم کو بھی ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اے اللہ جذب کا فیصلہ فرما اللہ بغیر جذب کے تو آپ کا راستہ طے ہو ہی نہیں سکتا نکرم لیے اللہ اپنا فرما لیجیے اللہ اے اللہ جو اپنے خزانے کی خبر اپنے کلام الگ سبقے میں اپنا سب خاص حاضر فرما اے اللہ ہم سب کو جز فرما قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ جز فرما دیجیے اور ہم سب کو اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو اور کی خطے <تصح> یا خط انتہا بنوا دیجیے یا مطلب قوله لا يقبل انك انت فقط فقطك فطورك قريما وصبا جميلا وان تكونا سيا و العافيهت الجميع بالله واصلك تمام العافيه واصلك تمام العافيه واصلك بالدعا خاص ولا حول ولا قوه الا اللهم وفقنا لما ترحب وطح من القول والعمل والفعل والنيلت والهادي إنك على كل شيء قديم اللهم الله قلوبنا من المفرق وآمالنا من الرياض ولساننا من الكذب وعيد برائمنا من الخيام فإنك تعلم خواة من تبع عربي وما اللهم إلا أنا سألوك لضعك برجاء ونعوذ بك من النار ونما بك من صحتك والنار اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبه والعمل الذي يبلغني حب ليولغنا حبك اللهم اجعل حبك أحض إلي من نفسي وأهليه من الماء الطالب اللهم إنا نسألك من خير ما أسألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ لك من شر ما من نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم البل کیا اللہ, اللہ مسلمانوں پر جہاں جہاں ہو رہے ہیں ایسے کیسے میں ظاہم ہو رہے ہیں دفعہ ہماری شہت عمل ہے ہمارے گناہوں کی سزائیں ہیں ہم بھی ہاتھ ہیں اللہ ہم کو گناہوں سے معافی مان نے کیا گناہوں سے حفاظت تو پھر نصیب فرمائی مسلمانوں کو مظالم ہو رہے ہیں ارض کی مدد فرمائیے کو غالب فرما دیجیے مظالم کو مغروف فرما دیجیے مظم کو غالب فرما دیے اللہ پاک مسلمانوں کو بول بادہ فرمائیے مسلمانوں کو شان و شوقت نصیح فرمائیے ادا فرمائیے اور ہم کو اپنا حق ادا کرنے کی عطا فرمائیے جان سے مار سے ہر طرح سے ایلہ. ان کی مدد کا جو حق ہے اللہ ہم توفير طهر ما لدينا اللهم نعمالك إسلام كهنة توفير نسيح فرمانك اللهم نعمالك اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الغررين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين وصلى الله وصل على النبي وصلى الله تعالى على خير خرقه محمد وآله وسلم به أجمعه آمين من رحمتك يا